گزشتہ سبق میں علم الفرائض کے بارے میں میں نے آپ کو لکھوانا شروع کیا تھا بھائی مال وراثت کس طرح تقسیم کیا جائے گا کن کن کون کون لوگ وارث ہیں ترتیب کے ساتھ وہ بیان ہو رہے تھے پانچ افسام بیان ہو چکی بھائی چھٹی قسم لکھیے آگے بھائی جلدی جلدی لکھیے بھائی چھٹی قسم ہے زبیل ارحام ارحام اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے اگر پھر بھی کچھ مال بچ جائے یا مندرجہ بالا قسموں میں سے یا مندرجہ بالا قسم کو مال مل جائے گا, تو ضویل ارحام کو مال مل جائے گا. زویل ارحام وہ رشتہ دار ہیں زویل ارحام وہ رشتہ دار ہیں جو زویل فروس اور آشاباد کے علاوہ ہیں جو زویل فروس اور آشاباد کے علاوہ ہیں جو زویل فروز اور آساباد کے علاوہ ہیں مثلا خالہ مامو بھانجا بھانجی نواسا نواسی نواسا نواسی پھوپھی پھوپھی بھتیجی وغیرہ نمبر سات الموالات مول الموالات اگر مذکورہ بالا قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو اگر مذکورہ بالا قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو مولل موالات کو مال مل جائے گا تو مول الموالات کو مال مل جائے گا مول الموالات وہ شخص ہے یہ یوں لکھیں موالات اسے کہتے ہیں آخد موالات اسے کہتے ہیں کہ ایک مجبول و نصب شخص کہ ایک مجبول و نصب شخص کسی دوسرے شخص سے کسی دوسرے شخص سے یہ عقد کر لیتا ہے یہ عقد کر لیتا ہے کہ اگر میں مر گیا کہ اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد تو میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث تم ہوگے میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث تم ہوگے اور اس کے بدلے اور اس کے بدلے زندگی میں اگر مجھ سے کوئی جنایت کوئی جرم ہو گیا کوئی زندگی میں مجھ سے کوئی جرم کوئی جنایت ہو گئی اور مجھ پر کوئی زمان آیا زمان خوات کے ساتھ ہے اور مجھ پر کوئی زمان آیا تو وہ تم ادا کرو گے تو وہ تم ادا کرو گے تو جب یہ مشغول و نصب شخص مر جائے تو جب یہ مشغول یہ مشغول و نصب شخص مر جائے اور اس کا اور کوئی وارش نہ ہو اور اس کا اور کوئی وارث نہ ہو تو آقد کے مطابق اس کا سارا مال مولن الموالات کو ملے گا تو آقد کے مطابق اس کا سارا مال مول الموالات کو ملے گا یعنی وہ شخص جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا تھا یعنی وہ شخص جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا تھا نمبر آٹھ مقرر مقرر مقرر لہو بن نصب علی غیر بھائی مقررہ نصب عالل غیر یہ پہلے سمجھ لو ادھر دیکھو بھائی بھائی دیکھو ایک آدمی کسی کے لیے اپنے سے نصب ثابت کرتا ہے مثلا کہتا ہے فلاں شخص میرا بیٹا ہے کسی کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ فلاں شخص میرا بیٹا ہے اور جس کے بارے میں کہا وہ مشغول ان تھا اس کے نصب کا بھی پتا نہیں یہ بھائی جس کے بارے میں کہا اس کے نصب کا پتہ نہیں ہے اور وہ اتنی عمر کا ہے کہ اس کا بیٹا بند ہو سکتا ہے بھائی تو اور وہ مان لیتا ہے تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعی میں کیا ہوں وہ قبول کر لیتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں تو اب وہ اس کے بیٹا ہوا اور اب اسے وراثت میں بیٹے والا حصہ ملے گا تو اس آدمی نے جو یہ قرار کیا تھا غیر کے لی تو خیر اس غیر کا نصب اس نے کسی اور سے ثابت کیا تھا یا اپنے سے ثابت کیا اپنے سے ثابت کیا بھائی لیکن بعض اوقات انسان کسی کا نصب غیر پر ڈالتا ہے مسن ایک آدمی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے کیا کہا یہ میرا بھائی, بھائی ہے معلوم ہوا کہ وہ اپنے پر نصب نہیں ڈال رہا بلکہ کس پر نصب ڈال رہا ہے اس کا اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ بھی اسی کی اولاد ہے یا کسی کے بارے میں کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ یہ میرے چچا ہیں معلوم ہوا وہ کس پر نصب ڈالنا چاہتا ہے اس شخص کا اپنے دادا پر بھائی کس پر دادا پر سورج سمجھ میں آ گئے اب لکھیے بھائی مقر لمو کی نصب عالل غیر وہ شخص ہے وہ شخص ہے کہ جس, کے نصب کہ جس کے نصب جس کے لیے نصب کا اقرار کیا جائے غیر پر جس کے لیے نصب کا اقرار کیا جائے غیر پر مثلا زید نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے مثلا زید نے ایک مشغول نصب شخص کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے معلوم ہوا زید اس کا نصب اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے معلوم ہوا زید اس کا نصب اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے یا مثلا زید کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے یا مثلا زید کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا چچا ہے معلوم ہوا زید اس شخص کا نصب اپنے دادا پر ڈالنا چاہتا ہے یا اپنے دادا سے ثابت کرنا چاہتا ہے معلوم ہوا زید اس شخص کا نصب اپنے دادا سے ثابت کرنا چاہتا ہے حالانکہ زید کے والد اور دادا کا انتقال ہو چکا ہے حالانکہ زید کے والد اور اس کے دادا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی تصدیق کے بغیر یہ ثابت نہیں ہو سکتا اور ان کی تصدیق کے بغیر یہ نصب ثابت نہیں ہو سکتا لہذا یہ مجبول شخص لہذا میں یہ مجغول نصب شخص ان زید کے والد یا دادا کا زید کے والد یا دادا کا وارث تو نہیں بنے گا ان کا وارث تو نہیں بنے گا لیکن زید کے اپنے حق میں یہ اقرار صحیح ہے لیکن زید کے اپنے حق میں یہ اقرار صحیح ہے زید کے اپنے حق میں یہ اقرار صحیح ہے لہذا زید کے مرنے کے بعد لہذا زید کے مرنے کے بعد مذکورہ بالا اقسام میں سے کوئی قسم نہ ہو مذکورہ بالا اقسام میں سے کوئی قسم نہ ہو تو مقر له بن نصب علی الغیر تو مقر لہو بن نصب علی الغیر زید کا وارث بنے گا زید کا وارث بنے گا نمبر نو لہو بجمیع المال نمبر نو موس لہو بجمی المال موسالہ بعلم وہ شخص ہے موسالہ بجمعلمال وہ شخص ہے جس کے لیے میت نے اپنے سارے مال کی وسیعت کی تھی جس کے لیے میت نے اپنے سارے مال کی وصیت کی تھی اور وسیعت سلو سے مال میں نافذ ہوتی ہے اور وسیعت سلو سے مال میں نافذ ہوتی ہے لیکن اگر مذکورہ بالا آٹھ اقسام میں سے کوئی قسم بھی موجود نہ ہو لیکن اگر مذکورہ بالا اقسام میں سے کوئی بھی قسم موجود نہ ہو تو پھر تھے تو پھر موسا لہو بل مال کو سارا مال دے دیا جائے گا تو موسا لہو بجمی علم مال کو سارا مال دے دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی وسیعت ہم نے سلس میں نافذ کرنا تھی لیکن سلوس میں اور پھر باقی دو سلوس وارثوں کو دینے تھے لیکن پہلی آٹھ قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے نہ الفروز ہیں نسبیاں ہیں زبیل سببی, سببی ہے وغیرہ جو آٹھ قسمیں پہلی ذکر ہوں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اسی موسا لہو جمع مال کو کیا کر دیا جائے گا سارا مال دے دیا جائے گا نمبر دس ہے بیت المال نمبر دس بیت المال اگر پہلی نو اقسام میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو اگر پہلی نو اقسام میں سے کوئی بھی قسم موجود نہ ہو تو پھر سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا تو پھر سارا مال بیت المال میں جمع کر لیا جائے گا اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا, کی کیا جائے گا علماء فرماتے ہیں کہ جب جب شرعی بیت المال موجود نہ ہو جب شرعی بیت المال موجود نہ ہو تو میاں بیوی میں سے جو زندہ ہو تو میاں بیوی میں تو جو زندہ ہو باقی مال بھی اسی پر رد کر دیا جائے گا باقی مال بھی اسی پر رد کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو نو قسموں میں سے کوئی قسم موجود نہ ہو تو پھر بیت المال کو دیں گے یا نو قسموں میں سے کوئی ایک قسم تو تھی لیکن مال پھر بھی بچ جاتا تھا تو پھر باقی کس کو دیتے ہیں بیت المال کو لیکن اگر شرعی بیت المال موجود نہ ہو تو پھر میاں بیوی میں سے اگر کوئی موجود ہے ایک کا انتقال ہوا اور ایک زندہ ہے تو اسی پر پھر رد کیا جائے گا اور باقی مال اسے دے دیا جائے گا الگ سطر لکھیے بھائی موانی اے عرف موان اے موان موانی موانع اے عرف الف راسا الفراسا الف کے نیچے زیر حمزہ ڈال دیں موان اے بھائی یعنی وہ چیزیں جو وارث بننے سے مانع ہوتی ہیں وہ چار چیزیں ہیں یعنی وہ چیزیں جو وارث بننے سے مانع ہوتی ہیں وہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک غلام یا باندی ہونا غلام یا باندی ہونا نمبر دو قتل نمبر دو قتل نمبر تین اختلاف دین نمبر, اختلاف دین. نمبر چار اختلاف دارین, نمبر چار اختلاف دارین. لکھ لیے چاروں بھائی جی اب تفصیل ان میں سے ہر ایک کی لکھئے نمبر ایک کیا تھا غلام یا باندی ہونا غلام یا باندی ہونا اگر وارث اگر وارث غلام یا باندی ہو اگر وارث غلام یا باندی ہو تو وہ وراثت سے محروم رہے گا تو وہ مال وراثت سے محروم رہے گا کیونکہ غلام اور باندی میں کیونکہ غلام اور باندی میں مالک کو وارث بننے کی اہلیت ہی نہیں کیونکہ غلام و باندی میں وارث و مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں دوسرا ہے قتل بری اگر وارث نے مورث کو قتل کیا ہو اگر وارث نے مورث کو قتل کیا ہو تو اس صورت نے وہ وراثت سے محروم رہے گا تو اس صورت میں وہ وراثت سے محروم رہے گا نیز ہر قتل مانیہ عرض نہیں ہے یا مانیہ وراثت لکھ لیں ہر قتل مانع وراثت نہیں ہے بلکہ مانع وراثت وہ قتل ہے بلکہ مانع وراثت وہ قتل ہے جس میں قصاص یا آتا ہو جس میں قصاص یا کفارہ آتا ہو گئی لکھ لیا بھائی افزا توجہ کرو بھائی دیکھو اگر وا, ایک, ہے وارث, ایک ہے مورث جو میت ہے وہ مورث ہے وہ مال وارث بنانے والا ہے بھائی مال وراثت چھوڑنے والا ہے تو مورث کو اگر وارث نے قتل کیا تو اب اسے مال نیراش نہیں ملے گا مثلا بیٹے نے اپنے والد کو قتل کیا ہے اور بیٹا تو وارث بنتا ہے تو اب وہ مال وراثت سے محروم رہے گا اس لیے کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اسی لیے اس نے قتل کیا ہے تاکہ مجھے یہ مرے اور مجھے جلدی سے مال مل جائے لہذا اب شریعت نے فیصلہ دے دیا کہ اب اس کو مال دیا ہی نہیں جائے گا بھائی مال نہیں دیا جائے گا اور نیز بتلایا کہ ہر قتل اس سے یہ ہر قتل مانع آئے وراثت نہیں ہے بلکہ صرف وہ قتل مانع آئے وراثت ہے جس میں کیا آتا ہو قصاص یا کفارہ آتا ہو آپ پڑھ چکے ہیں قتل کتنی قسم پر ہے پانچ قسم پر ہے قتل عمد شب عمد خطا شب خطا اور قتل بسبب ببئی تو ان میں سے بعد میں آپ نے پڑھا تھا قصاص آتا ہے بعض میں کفارہ آتا ہے اور بعد میں نہ قصاص آتا ہے اور نہ کفارہ آتا ہے جی آگے لکھئے بھائی تیسری چیز جو مانع تھی وہ ہے اختلاف دین اختلاف دین یعنی دین مختلف ہوں اگر وارث اور مورث کا دین مختلف ہو اگر وارث اور مورث کا دین مختلف ہو تو بھی وارث مال وراثت سے محروم رہے گا تو وارث وراثت سے محروم رہے گا مسلمان مثلاً مرنے والا کاخر تھا اور اس کا بیٹا مسلمان اب یہ مسلمان بیٹا کافر باپ کا وارث نہیں بنے گا اب یہ مسلمان بیٹا کافر باپ کا وارث نہیں بنے گا سمجھ میں آیا تو یہ ہے اختلاف دین البتہ کفار کے درمیان اختلاف دین کو نہیں دیکھا جائے گا سمجھ میں آیا کفار ایک بات یہودی ہے بیٹا عیسائی ہے پھر بھی وہ وارث بنیں گے بھائی کفار میں اختلاف دینی دیکھا جائے گا اگر وارث اور مورث دونوں کافر ہیں تو پھر اختلاف دین سے کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی کیونکہ القفر ملت ان کفر سارا ایک ہی ملت ہے ایک ہی دین ہے بھائی سورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی اسی میں مرتد کا حکم بھی آ گیا بھائی مرتد بھی وارث نہیں بنتا بھائی بھی کیا ہوا دین کیا ہے مختلف ہے بھائی تو مرتد میں بھی اہلیت نہیں ہے وہ وارث نہیں بنتا مرتد کا بھی لکھ لو حکم بھائی مرتد بھی وارث نہیں بنتا چوتھا بیان ہوا تھا اختلاف دارین وہ لکھئے بھائی اختلاف دارین وارث اور مورث اگر دونوں الگ, الگ الگ دار میں رہتے ہیں یعنی الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں اگر وارث اور مورث دو الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں اور ان دو ملکوں کے درمیان دشمنی ہے کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے دشمنی ہے کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے تو اب اب بھی وارث وراثت سے محروم رہے گا تو اب بھی وارث وراثت سے محروم رہے گا کیونکہ دونوں کا دار یعنی وطن الگ الگ, الگ ہے کیونکہ دونوں کا دار یعنی وطن الگ الگ ہے سمجھ میں آیا بھائی مثلا بھائی دیکھو کافر باپ ہے اور کافی بیٹا ہے ایک ایک ملک میں رہتا ہے دوسرا دوسرے ملک میں رہتا ہے اور ان دونوں ملک کے درمیان دشمنی ہے بھائی حالتیں جنگ میں رہتے ہیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں یا لڑائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے اور کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے بھائی تو آپ باپ کافر باپ مر جاتا ہے تو اس کا کافر بیٹا اس کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ دونوں کے دار کیا ہیں الگ الگ ہیں بھائی لیکن یہ یاد رکھیے لکھ لیں لکھیے بھائی لکھیے لیکن یہ یاد رکھیے کہ اختلاف دار اختلاف دارین اختلاف دارین مانع وراثت ہے مانع آئے وراثت ہے صرف کافروں کے لیے مانع آئے وراثت ہے صرف کافروں کے لیے اگر وارث اور مورث دونوں مسلمان ہوں اگر وارث اور مورش دونوں مسلمان ہوں تو الگ الگ دار میں ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے تو الگ الگ دار میں ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے مثلا ایک دار الحرب میں ہے ایک دارالام میں ہے اور ہیں دونوں مسلمان تو پھر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے مثلا ایک دار الحرب میں ہے اور ایک دارالسلام میں تو دار الگ الگ ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے کیونکہ دونوں مسلمان ہیں یہاں تک لکھ لیا بھائی اچھا تو یہ دس افسان بھی بیان ہوئی وارثوں کی اور پھر جو چیزیں وارث ہونے سے مانع ہیں جس کی وجہ سے وارث وراثت سے محروم رہتا ہے وہ چار چیزیں بھی بیان ہو گئیں بھائی اب آگے لکھئے زویل فروض کی تفصیل عنوان ہے بھائی زویل فروض کی تفصیل جانتے ہیں بھائی آپ نے پڑھا کہ اب ان میں سے ہر ایک کے حصوں کی تفصیل بیان ہوگی آپ نے پڑھا زویل فروز بارہ افراد ہیں اب ان میں سے ہر ایک کے حصوں کی تفصیل بیان ہوگی کہ کس کو کس حالت میں کتنا مال ملے گا ترکے میں سے کہ کس کو کتنا مال ملے گا ترکے میں سے سب سے پہلے لکھئے باپ کے احوال باپ کے احوال باپ کی تین حالتیں ہیں بھائی باپ کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک زلفرز ذو الفرض. نمبر دو ذوال فرض و حاصاب نمبر دو ذوال فرض و حاصابہ ذوالفرز و حاصابہ آسابہ آئن سواد کے ساتھ ہے آئن اور سواد نمبر تین آسابہ نمبر تین آساب باپ کی کتنی حالتیں ہوئی ہیں بھائی اس وراثت کے اندر تین صورتیں کبھی وہ صرف ذوالفرش بنتا ہے کبھی ذوالفرش کے ساتھ ساتھ وہ آساب بھی بنتا ہے اور کبھی صرف آساب بنتا ہے بھائی لکھیے آگے تفصیل یہ ہے تفصیل یہ ہے کہ اگر میت کے باپ کے ساتھ کہ اگر میت کے باپ کے ساتھ میت کے بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے میت کے بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو پڑپوتے وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو تو باپ کو اس کا حصہ یعنی سد ہی ملے گا تو باپ کو اس کا حصہ یعنی سدوس ہی ملے گا اور اگر باپ کے ساتھ صرف میت کی بیٹی اور اگر باپ کے ساتھ صرف میت کی بیٹی پوتی یا پڑ پوتی وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو اور اگر باپ کے ساتھ صرف میت کی بیٹی پوتی یا پڑپوتی وغیرہ میں سے کوئی موجود ہو تو اس صورت میں باپ کو سدوش بھی ملے گا تو اس سورت میں باپ کو سدس بھی ملے گا اور وہ آساب بھی بنے گا اور وہ آساب بھی بنے گا چنانچہ پہلے باپ کو سدوش یعنی چھٹا حصہ دے دیں گے مال میں سے تو پہلے باپ کو سلس یعنی چھٹا حصہ دے دیں گے پھر بیٹی یا پوتی وغیرہ کو اس کا حصہ ملے گا پھر بیٹی یا پوتی وغیرہ کو اس کا حصہ ملے گا اور جو مال باقی بچے گا اور جو مال باقی بچے گا وہ بھی عصبہ ہونے کی بنا پر باپ لے لے گا وہ بھی عصبہ ہونے کی بنا پر باپ لے لے گا تیسری حالت بھائی اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باپ صرف عاصبہ بنے گا تو باپ صرف عاصبہ بنے گا اب اس کو سدس یعنی چھٹا حصہ نہیں دیا جائے گا اب اس کو سدس یعنی چھٹا حصہ نہیں دیا جائے گا بلکہ باقی فروز میں بلکہ باقی فروز میں مال تقسیم کرنے کے بعد باقی زویل فروز میں مال تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ باپ کو جو کچھ بچے گا وہ باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا وہ باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا نمبر دو ہے جی احوال جد احوال جد یعنی دادا پر دادا وغیرہ یعنی دادا پر دادا وغیرہ دادا پر دادا وغیرہ کے بھی وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں دادا پر دادا وغیرہ کے بھی وہی احوال ہیں جو باپ کے ہیں البتہ یہ یاد رکھیے البتہ یہ یاد رکھیے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا اور دادا کے ہوتے ہوئے پر دادا محروم رہے گا اور دادا کے ہوتے ہوئے پر دادا محروم رہے گا کیونکہ علم میراق کا قانون ہے کیونکہ علم میراق کا قانون ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے کے واسطہ کے ہوتے ہوئے ظلم واسیطہ زال کے ساتھ ظول واسیطہ محروم رہتا ہے محروم شخص ہے اس کا انتقال ہوا تو اس کا والد اس کا وارث بنے گا لیکن اس کی تین حالتیں ہیں بعض اوقات وہ صرف ذوال فرض بنے گا بعض اوقات وہ ظول فرض بھی بنے گا اور ساتھ ساتھ بھی بنے گا آسا بتایا تھا جو باقی بچنے والا سارا مال لے جاتا ہے اسے آساب کہتے ہیں تو بعض صورتوں میں وہ زلفرد بھی آسابہ باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے بھائی کتنا حصہ تو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور آصابہ ہونے کی بنا پر اگر کچھ مال بچ گیا باقی زویل فروز میں تقسیم کرنے کے بعد تو وہ باقی مال بھی باپ کو مل جائے گا اور بعض صورتوں میں صرف وہ آصابہ بنتا ہے اور اس... سمجھ میں آیا اور اس وقت پھر اسے وہ ذوال ذل... فرض نہیں جب ذوال فرض نہیں تو اسے چھٹا حصہ بھی نہیں ملے گا بلکہ باقی با... باقی وارث جو باقی زویل الفروض ہیں ان میں مال تقسیم کر دیں گے اور جو کچھ باقی بچے گا وہ سارا کون لے لے گا میت کا جو والد ہے وہ لے لے گا سمجھ میں آیا اور کس حال میں ہوگا بتلایا تھا اگر میت کے بیٹا پوتا پڑ نیچے تک کوئی ایک موجود ہو میت کے بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ ان میں سے کوئی بھی موجود ہو تو پھر اس صورت میں باپ صرف کیا بنتا ہے دل فرض بنتا ہے آسا بیٹا سب سے قریبی ہے ہے جب وہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے باپ پھر نہیں بنے گا تو جب بیٹا موجود ہے یا بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا نیچے تک بھائی جہاں تک بھی نسل چلی جائے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد کی اولاد میں سے بھائی موجود ہے کوئی بھائی سمجھ میں آیا یعنی بیٹے کی اولاد میں سے درمیان میں کسی کے عورت کا واسطہ نہیں آ رہا کسی بیٹی وغیرہ کا واسطہ درمیان میں نہیں تو اس صورت میں پھر کیا ملے گا بھائی باپ صرف سلفس بنے گا اسے صرف کتنا حصہ ملے گا چھٹا حصہ ملے گا چھٹا حصہ آساب نہیں بنے گا آسبا وہ بیٹا یا بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا وہ بن جائے گا تو باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے اور زویل پوروش کو بھی ان کے حصے دے دیں گے اور جتنا مال بچے باقی بچے گا سارا وہ بیٹا یا پوتا یا پڑپوتا جو زندہ ہے وہ لے جائے گا اور اگر باپ جب میت کا انتقال ہوا تو اس کا باپ بھی زندہ ہے بیٹا کوئی نہیں زندہ بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ کوئی نہیں البتہ بیٹی یا پوتی یا پڑتی وغیرہ میں سے کوئی زندہ ہے تو پھر اس صورت میں باپ ذلفر بھی بنے گا اور آسبا بھی بنے گا کیونکہ قریبی آسبا بیٹا تھا یا بیٹا کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کون آسبا بن جائے گا باپ عصبہ بن جائے گا اور ذوال فرض بھی وہ بنے گا تو پہلے اس کو چھٹا حصہ دے دیں گے باقی سارے وارثوں کو جو زبیل فروز ہیں انہیں ان کے حصے دے دیں گے اور جتنا مال اگر بچے گا وہ سارا کس کو دے دیں گے والد کو عصبہ ہونے کی بنا پر دیں گے تو وہ ذوال فرض بھی ہوا اور عصبہ بھی ہوا اور بعض صورتوں میں باپ عصبہ بنتا ہے یعنی میت کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ پڑپوتا وغیرہ نہ بیٹی ہے نہ پوتی پڑ وغیرہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کی صورت میں باشاب بنے گا نہیں بنے گا اور آسابا اب ذوال اگر کوئی اور طویل فروز میں سے ہے ان میں مال تقسیم کر دیں گے اور جتنا مال باقی بچے گا سارا والد لے جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی اس کے بعد دادا کے پر دادا کے احوال بھائی یاد رکھیے جج سے مراد صرف دادا نہیں ہے بلکہ دادا پردادا لکڑ دادا اوپر جہاں تک چلا جائے سلسلہ بھائی ان کو اور ان کی بھی وہی تین حالتیں ہیں جو باپ کی تھیں بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ سارے بھی اب ہیں باپ کی طرح ہیں لیکن اس میں ایک قیمتی ضابطہ جو یاد رکھنے والا وہ یہ کے واسطے کے ہوتے ہوئے ظلم واسطہ محروم رہتا ہے بھائی دیکھو میت کے ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا باپ بھی زندہ دادا بھی زندہ آپ بتائیے دادا کا مرنے والے سے جو تعلق ہے وہ بغیر واسطے کے ہے یا درمیان میں باپ کا واسطہ آ رہا ہے باپ کا واسطہ آ رہا ہے اور باپ بھی زندہ ہے تو اب واسطے کے ہوتے ہوئے وہ جو واسطے والا تھا یعنی دادا واسطے والا تو باپ ہوا واستا اور دادا کیا ہوا <تصفح> واسطے والا, <تصفح> واسطے والا. <تصفح> واسطے والا. <تصفح> <تصفح> <تصفح> یعنی ذل واسطہ ہوا تو واسطے کے ہوتے ہوئے جو ذل واسطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے محروم اب ایک انتقال ہوا اس کا باپ بھی زندہ ہے دادا بھی زندہ ہے تو واقسہ موجود ہے لہذا وہ جو ذل واسطہ ہے دادا اسے کچھ نہیں ملے گا باپ کو سارا مال مل جائے گا اگر باپ نہ ہوا تو پھر دادا کو مل جائے گا لیکن دادا کے ساسہ پر دادا بھی زندہ تھا تو پر دادا کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اب دادا جو بیچ میں واقسہ ہے وہ موجود ہے اور واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ کو کچھ نہیں ملتا سورج سمجھ میں آگئی بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ بحقیقت حفیق